بس اللہ و رحمن و رحمۃ اللہ محسن محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیم الوادہ اور شبغ جو طالباتۂ ون الرواشہ اور باقی تمام سامعین برادران خارن سب کو شب حسن اقبال السلام خیر کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے در کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو بانوے ابلک پینتیس ہے تین سو شروع سے لے کر ابھی تک دعود شریف کے درست کی تعداد ہے اور پینتی جو ہیں اور فتح کا درس نمبر پینتیس ہمارے سلسلے درس جو ہیں کل سے دو درس اس دعا کے ساتھ تصبیہات حضرت زہرا کے بعد جو تصبیح یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا لح الشریکل لہ الملک و الحمد و لا کل شن غری اس بازمت اور بابرکت تسبیح کے سوا بارے میں ہے اس کی ترجمہ اور تو ہو رہا تھا اور ابھی جو ہے اسی کے بارے میں اس کے حدیث کی روشنی میں اس کے ثواب اور عاجیر پر بھی تھوڑا سا گفتگو کروں گا ساتھ ہی چونکہ نوراد فتح کا جو ہے ابھی تک صرف ایک ہی شرح سامنے آیا ہوا ہے وہ ہے السنت والجماعت کے ایک عالم دین جس کو انہوں نے عنصر صابری کے نام سے انہوں نے جو ایک شرح لکھا ہوئے بہت پہلے وہ شرح میں وہ اسی دعا کے حوالے سے بندہ کی نے اپنے دس جو توضیح لکھنا تو وہ کل لکھا ہوتا ہے آپ لوگوں کو اسی دعا کے حوالے سے اپنی احساسات جو ہیں اور ابھی جو ہیں ان کی تھوڑا سا توجہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں پھر وہ عادی نقل کرنے کو شیئر کروں گا جن میں اس مبارک دعا یعنی لا الہ الا اللہ دہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد ہاں جی وہ ولاَ الشین قدیر کے ثواب اور عاجر کے حوالے سے جو حادیث چند حادیث تعبلوں کو اس کا ترجمہ پہنچا دوں گا تو اس دعا کے حوالے سے جناب انصد صاحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ کلمات ہاں جی یعنی یہ کلمات ہی سعید اعظم علیہ السلام سے لے کر ختم المسرین صلی اللہ علیہ وََ وسلم تک کے انبیاء کے بے کا مقصد ہے اور یہی کلمہ ہے اسی خدا کے بارے میں اسی توحیدی مقصد کو پہنچانا ہے کہ سب کچھ خدا ہے ہیں اسے ایک ہی خدا کے سوا کوئی عبادت اور پرشش کے لائق نہیں وہی ذات جو ہے تمام ملک ملک و اسی کے ہے وہ دب الشریک بادشاہ ہے وہ کل شین قدیر بادشاہ ہے ہاں جی تمام تعریف کے لائق وہی بادشاہ ہے تمام انبیاء نے اللہ کے بارے میں ہاں جی جو تعلیمات اپنے اپنے امتوں کو پہنچایا بلائش نہ ان میں سے ایک چونکہ خود اللہ کے بارے میں ہے توحید رب کے بارے میں ہے تو اس یہ کلمات سراپا توحید پر مبنی ہے تو یہاں انہوں نے لکھا جو ہے یہ کلمات ہی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حتم المنسرین صلی اللہ علیہ وسلم تک کے امبیا کے بیسط کا مقصد ہے توحید باری تعالی اسلام کی بنیاد ہے ہاں اللہ تعالی کے ایک ہونے پر ذات اور صفات دونوں میں اس کا کوئی شریک نہ ہونے پر اعتقاد ہے یہ تو اسلام کی بنیاد ہے جو کہ اسلام یعنی تمام انبیاء کا دین تمام انبیاء نے اپنے اپنے امتوں کو جس دین کی تبلیغ کے وہ اسلام ہے اس کا نام یہود نہیں اس کا نام نصارہ نہیں اس بات میں لوگوں نے نام رکھا ہے ہاں جی کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مان کے اپنا اپنا نام رکھا ہے صاحبین اسی طرح مجوس یہ سب اللہ نے جو دین بھیجا اپنے انبیاء کے ساتھ اور جس دین کی انہیں تبلیغ کرنے پر معمول فرمایا ہے وہ اسلام ہے وہ اسلام ہے اسلامی اللہ کا دین ہے نو انسانی کو اللہ ہاں جی کیوں جن حرت دونوں کی سعادت مندی کہ اللہ نے جو دین اور جو نظام بھیجا ہے اپنی جانب سے بد محلوق کو ہلاک کرنے والد وہ اسلام ہی ہے دین مقدس اسلام ہے جس کے تمام نے یک بعد دیگر تبلیغ کرتے آیا ہے اپنے اپنے امتوں کو پہنچاتے آیا اور ہر نبی نے بعد میں آنے والے اپنے جو ہے نمبیا کی اپنے قوموں کو بشرت بھی دیتے آئے ہیں اور انہیں اسلام پر کاربن رہنے کا انہیں حکم اور وصیت بھی کرتے آیا ہے ہاں آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس موضوع پر بہت کچھ مطالعے ملیں گے تو توحید باری تعالیٰ اسلام کی بنیاد ہے اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات میں واحد یعنی عہد کی آخر اکائی تک عہد ہے یعنی احد کی جو ہے آخری اکائی تک جو ہے اس کو احت کہا جاتے ہے یعنی احت یعنی ایسی پاک ذات جو ایک ہونے کے ساتھ اس کا کوئی جز بھی نہیں جو کہ واحد کی انتہا ہے ہاں جی واحد کی انتہا کیا ہے ایک ہے اور اس کا کوئی جز نہیں احت کا مانے کیا ہے وہ بھی ایک ہی ذات ہے وہ مرکب نہیں ہے اس کا کوئی جز نہیں یعنی واحد ہے جو ایک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں دوسرا نہیں آتے یعنی ایک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ذات اس کا کوئی جز بھی نہیں اس کا کوئی شریک بھی نہیں اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں اس کا, کوئی نہیں اس کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی مسیل نہ اس کے کسی کام میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وزیر اور نہ مشیر ہے ہاں جی اور ہمارے اورا اسے اوراد فتح میں یا اللہ کے بعد یہی کلمات موجود تھے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور سارے کائنات پر اس کا اضلی و آبدی بادشاہت ہے اسی نے خلا فرمایا ہے اس کائنات کو اور وہی ذات اس کا مالک بھی ہے وہی اس کو چلاتے آیا اور ابھی بھی چلاتے رہیں اور چلاتے رہیں گے ہر چیز اسی کے ادارۂ اختیار میں اس کائنات میں قیامت کے دن بھی اسی کے بادشاہت ہوگی ہاں جی اسی کے بادشاہ ہوگی مالک یوم الدین جو اسی نے فرمایا تعریف اور توصیف حقیقی کے لائق بھی وہی ذات ہے ہر طرح سے بیان کی گئی ہم اسی کو زیبہ ہے ہاں جی اسی کو زیبہ ہے تو یہ انہوں نے تھوڑی سی توجہ جناب منصور سامنے صاحب نے الہ سی لا لحد اللہ شریق کے عبادت کی تھوڑی یہ کی اب آپ لوگوں کو چند احادیث نقل کر رہا ہوں جس میں اس مبارک دعا کی لا الا اللہ وحدہ اللہ شریک لہ الملک وم ولاَ الشین قریع اس کے پڑھنے کے بارے میں ثواب کے حوالے سے آپ لوگوں کو حدیث نقل کروں تو آل سنت والجماعت کتاب مسند احمد ہاں جی و نسائی میں ہے دو کتابیں ہیں یہ جی. ہاں جی سَن و نسائی سنسائی مسند احمد حمب ال کتاب ہے نسائی الگ کلب ہے تو ان میں جو ہیں ان کا بہانوں نے صاحب یہ لکھا ہے ان کلمات کو دس بار پڑھنے سے اس لیے صبح کے بعد اس کو ہم دس مرتبہ پڑھتے ہیں جو کہ اس سے حدیث پر ہم عمل کریں ان کلمات کو دس بار پڑھنے سے انسان کو دس نیکیاں ملیں گی دس نیکیاں ملیں گی اور دس گنا اس سے دور ہوں گے ہاں جی دس نیکیاں ملیں گے دس گناہ اس سے دور ہوں گے اور اس کے دس درجات بلند ہوں گے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا اب کتنی بڑی بات ہے چار بہت بڑے ثواب اور اجر لکھا جو اس کو دس مرتبہ پڑے گا ہاں جی اس کے دس نیکیاں ملیں گے اب وہ ایک ایک نیکی کا اللہ کتنا اس کے اندر ثواب ہے عجر ہے عظمت ہے برکات ہے خیرات ہے ہی بہتر جانتے اور دس گناہ جو ہے اس سے دور ہوں گے اور اس کے دس درجات بلند ہوں گے اب آخرت کے درجات بھی انسان کہاں سے سمجھتا آتا ہے انسان کو ہاں آن جی وہاں کے درجات تو ہم پہنچنے کے بات پتہ جاتا ہے کیونکہ جنت کے درجات بے نہایت ہیں بے نہایت ہے جس طرح مومنوں کے مقامات الگ ہے انبیاء کے مقامات الگ ہے وہاں کے درجات بھی جو ہے بے نہایت ہے اسے پھر اس کے دس درجات بلند ہوں گے اور وہ شیطان کے شر سے دنیا میں جو ہے محفوظ ہوگا تو یقیناً وہ بندہ جب شیطان کی شر سے محفوظ ہوگا تو وہ گناہوں سے بچ کے رہے گا شرک اور کوفر سے بچ کے رہے گا اور وہ یقیناً جو ہے خاتمہ بالخیر ہوگا تو یہ جو ہے اس مبارک تصبی کو پڑھنے سے یہ عظیم ثواب حاضر بیان فرمایا ایک حدیث اس سلسلے میں دوسری حدیث جو ہے حضرت ابو سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روبات کی ہے اور یہ جو صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو باو باون ہے وہاں فرماتے ہیں رواج کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس دفعہ الحمدللہ للہ ہاں جی تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کا لگ بھگ تینتیس بار, بار پڑھنے اور بتیس چونتیس پڑھنے میں ہاں اختلاف ہے ہاں لیکن ہمارے شکے میں بھی تینتیس بار آیا ہوا ہے دعوت میں چونتیس بار آیا ہوا ہے ہاں جی تو بار کی بھی حدیث ہے کی بھی حدیث ہے تو یہاں بار اللہ اکبر ہاں. یہ ننانوے ہو گئے تینتیس تینتیس تین اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وح دہ لا شریک اللہ لہو لہو الحم لہ الم الُ الُ الُ الُ الُلق و لم ولاَ الشین یہ مبارک تی اس نے ایک دفعہ کہا تو اس کو اللہ کتنا صوپ دے رہے ہیں یہ تصبحاترا کے بعد آخر میں یہ مبارک تصویر جب ایک دفعہ پڑھا تو اس کے گناہ جو ہے تو نے فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کے جا کے برابر ہوں اللہ بر. ہمیں سوچیں یعنی اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اگر کہ اس کے گناہ جو ہے سمندر کے جا کے برابر ہوں یعنی کہ جتنا ہی وجہ کے عظیم اور زیادہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیں گے وہ مہربان اللہ شین قدیر بادشاہ تو یہ ایک دوسرے ثواب یہ فرمایا کہ اس دعا کو تجزیات اور کے بعد اس دعا کو ایک دفعہ پڑھیں عام طور پر ہمارے لوگ جو ہر نماز میں ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں اللہ عبر کے بعد اس دعا کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں وہ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اس کے گناہ جو چاہے وہ سمندر کے جاہ کے برابر ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو بڑھ دیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو باون ہے تیسری حدیث جو ہیں حضرت علیہ علیہ السلام سے مرفواً مروی ہے ہاں جی کہ سب سے افضل کلمہ اللہ کے پیارے نبی نے علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہاں جی پیار کے اللہ نے فرمایا سب سے افضل کلمہ جو میں یعنی میں رسول اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے ارفا کی رات کہا فرماتے ہیں میں نے اور انبیاء علیہ السلام نے ارفا کے رات میدان عرفات میں ہاں جی کل عرفات کو جانا یا میزانِ مز میں عرفات کے رات اس دعا میں نے اور سارے انبیاء نے سب سے افضل کلمہ جو میں نے یعنی میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہ السلام نے عرفہ کی رات کہا وہ یہ ہے لا لاہدریکل لا لہ الملک الحمد وهو الحمد ولاَ الشین غذی ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معاون نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تمام بادشاہ اسی کے لیں تمام تعریفیں اسی کے لیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہی دعا ہے پیارے نظرمات تم محمد اور تمام امبیا ما نے ہاں جی عرفہ کی رات کو یعنی میدان مزدلفہ میں پہنچ کر جو دعا ہم سب نے کی ہے ہاں جی اور اللہ نے جو دعا ہم سب کو کرنے کو کہا ہے وہ یہی کلمہ ہے وہ یہی کلمہ ہے لا اللہ وحد لا شریک ہے یہ حساب اندازہ کرے یہ دعا کتنے عظیم ہیں ہاں اللہ کو یہ دعا کتنا پسند ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے شبِ ارفا کو ارفا کی رات کو جو دعا کیا سب نے جو افضل ترین دعا کیا اس رات کو دعائیں اور بھی کیا جو افضل ترین دعا میں اور انبیاء نے کیا اللہ پہن فرماتے وہ یہ مبارک تصویر ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبول تجمہ یہ ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہ ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہاں چیز پر قادر ہے اور یہ جو ہیں بک الصحیح بک السلسلت السیہ ایک حدیث کو انہوں نے مجمت اور اس کی آرسنت کی علماء نے اس کا نام لکھا ہے بک السلسلت السحہ یعنی عادیث صحیح کا ایک سلسلہ انہوں نے جمع کیا اس میں حدیث نمبر یہ میں نے نیٹ سے لیا تھا حدیث نمبر جو ہے دو آزاد سات سو میں ہے یہ عادی اس کے متِ عربی ہے انالین علی مرفون علیہ السلام سے نقل ہوا ہے افضل المعقل تو پیرنوی حرماتے ہیں افضل معمعقل انا انبیون تو افضل ترین تصویر جو میں اور انبیاء علیہ السلام نے کہا اشیا تا عرفہ میدن اشر ارفا میں ارفا کے رات کو ارفا کی رات و میدن مضرفہ میں وہی لا لہ لح دلا شریک اللہ لہ الملک ول ولا کُلشین قدیر نجیش شاہ لا لہ لری اللہ لہ الملک ول اللہ ولا کُ الشین قدیر کو ہاں جی ایک اور حدیث حدیث نمبر چار ہے اس میں فرماتے ہیں جی شاہ نے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ تصویر الَََََََََََ علّلہ وحد اللّ شريق الملك ولاكُل شين قزير کو دس بار پڑھا اس کا ثواب آپ دیکھیں دس بار پڑھا تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے يعنى یعنی اس نے دس غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کر ليا ہے حضرت حضرت اسمعيل اولاد میں سے کوئی دس نفر غلام ہو جو کہ چنور کا سلسلہ نصف ہوتا ہے اس میں اگر غلام ہیں تو اس میں سے دس نفر ثواب جو بادشاہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان کے غلاموں کا آزاد کرنے میں اور ثواب زیادہ ہیں تو ان کے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب آتا فرماتا ہے یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں یہ کتاب جنت کے خزانے کے نام سے ایک کتاب ہے اس میں بخاری مسلم کے حوالے سے لکھا ہے اور دارال حدیث نمبر جو ہے چھ سو انتالیس صفحہ نمبر جو ہے ستانوے پہ یہ نقل کیا ہے اور پانچواں حدیث جو ہے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اس قلم لا الہ الا اللہ و لا شریف و لا شریف آخر تک پڑھیں گے اس کو صدق قلب اور سے روح کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نگاہ قدرت آسمانوں کو چیتی ہوئی اس کی طرف پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس بندے کی طرف دیکھتا ہے تو اس پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جو کچھ مانگے اس کو عنایت کر دیا جاتا ہے یہ بھی جو ہے کتاب جنت کے حوالے کے نام سے اس میں سنن نسائی کا عادی نمبر 630 کے حوالے سے لکھا ہے اور یہ عادیث جو, جو ہے اور بھی چناس ہے ہاں جی اور بقیہ توضیعی انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اپنے گے اس میں ٹیم ختم ہوگا